ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهاما مولا مل ہر چکی ہم دو تنا تاری تمجیب تقدی اس مالک الملک رب الرعزت لائق ہے کہ جس نے ساری ہدایت واسطے سانو صحیح رفتہ دسن واسطے ساری رہنمائی واسطے امدیا کرام علیہم السلام دا ایک سلسلہ جاری فرمایا ابتدا اور آغاز حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اور اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سے فرمایا بعض روایات کے مطابق ایک لکھ سے چوی ہزار ایسے نفوس نو ایسے نسے اپردھ مبعوث فرمایا جنہوں نبی کیا گیا علیہ السلام بعض اوقات ایک ایک وقت اندر کئی کئی نبی دنیا اندر موجود رہے انہ کے علاقے مخصوص سن انہوں اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا کئی ایسے انبیاء آئے علیہ السلام جہے کسی دوسرے نبی اور رسول دے مددگار بنا کے بھیجے گئے اس سے بھی کتاب اور اس سے بھی نبوت کا اعلان کرتے رہے جن ایک بڑے واضح مثال حضرت موسا علیہ السلام کے دور اندر موجود ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول سن علیہ السلام اور انہوں کے مددگار انہوں نے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ نے بنایا وہ کسی الگ کتاب یا الگ نبوت کا پرچار نہیں کرتے سن بلکہ حضرت موسا علیہ السلام نو ملن والی کتاب دورات ہی دی تعلیم دینے سن اور حضرت موسا علیہ السلام بھی شریعت پہ ہی خود بھی عمل پیرا سن اور دوسرے انو بھی دعوت دیں تھے بہرحال ساری ہدایت اور رشد واسطے اللہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا یہ بات اختصار نل کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالی کوئی کام کرنے کے مشورے کا محتاج نہیں وہ کسی کو رائے لین کی ضرورت نہیں وہ <coughs> جو کچھ کردے اپنی مرضی اور منشا دے مطابق کرتا ہے وہ جو کردہ ہے صحیح اور درست کرتا ہے اور جو جان دے کرتا رسالت اور نبوت کے بارے اندر بھی اعلان موجود ہے اللہ اعلم رسالتا وی تواد رسالہ خوب معلوم ہے اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ رسالت کنو دینی ہے نبی کنو بنا ہے سبق چل رہا سی اللہ جی تو ہی بارے دے بار یہ بات سن چکے ہاں کر چکے ہاں کہ اللہ اپنی ذات اندر وحد لا شریک ہے اللہ اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے اللہ اپنے افعال اندر بھی وسد حولا شریف یعنی وہ کم کرن اندر کرے کے مشورے دا کسی بھی رائے دا نہ محتاج ہے نہ انہوں ضرورت ہے اور نہ کوئی کم کر کے انہوں کبھی پچھتاوا ہویا ہے کہ میں یہ کر دیتا نہ دوں کدی ڈر اور خوف محسوس ہویا ہے کہ میرے کلو کوئی پوچھے گا کہ یہ کیوں کی تا بلا یخا ڈر بھی نہیں کسی رسالت اور نب خود اچا کر جنہوں چاہتا رہا لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی بڑے اعتراضات کیتے کہ یہ نبی کس طرح بن گیا یہ رسول کیوں بنا دیتا گیا یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی اور انہ نے مختلف میار بیان کی کدی تک کہ یہ تو ایک گمنام جو خاندان کا فرد ہے نبی بننا چاہیے کہ کسی مشہور و معروف شخص نو نسے چودھری آدمی نو ندی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ایک مزدور اور غریب آدمی ہے نبی بننا چاہتا سی مالدار نوں. کسی سرمایہ دار کدی کوئی اعتراض کدی کوئی, کوئی اعتراض مگر میرا اللہ جن چاہتا رہا نبی بنا گزشتہ افطاق اندر حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام دے نبی بنن دے بارے اندر کچھ کیتی جا چکی ہے اج اسی ابے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کی نبت اور رسالت پہ بھی بڑے بڑے اعتراض ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پیدا فرمایا ہے کہ ایسی صورت حال اندر کہ باپ پیدائش تو پہلے ہی فوج ہوئے آپ والد بعض روایات اندر آ آن گئے کہ آپ دی ولادت تو اسی دن تقریباً پہلے وفات پا گئے آپ پیدا ہی یتیم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچے پیدائش تو بعد یتیم ہوں اندر والد دفایا سر تو پیدائش کو بعد اٹھ گئے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا یقین ہوئے باپ نے آپ نہیں دیکھا آپ نے اپنے, اپنے باپ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلے پیدا ہوئے مکے کے دے دستور دے مطابق معمول دے مطابق کو کچھ عورتہ آئیں یہ عادت تھی اہل مکہ کی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو نو دیہات اندر بھیج دیندے سن اور آدی سن بچیاں نو لے جانیاں سن وہاں او دیہات اندر ہی رکھ کے انہیں کر دیاں آیا بن جانیاں انہوں نے دھد پلا دیہات اندر بھیجن دے دو بڑے بڑے مقصد انہوں کے پیش نظر سن ایک تو یہ کہ خالص آب و ہوا میسر آئے گی بچے دی صحت ٹھیک رہے گی یہ نشب و نماز درست اور صحیح ہو کیونکہ شہرہ اندر آب و ہوا بہت مشکل ہے اختلاف کی وجہ نال اندر اے چیز اللہ کی نعمت کے طور پہ موجود ہے اور ملتی دوسرا انہوں کے سامنے یہ بڑا مقصد ہوں گا سر کہ دیہات اندر رہ کے اصل باشندیاں اندر رہ کے ای دی زبان صحیح گی کی کی کیونکہ شہر اندر مختلف ممالک کو لوگ آتے جانے کاروباری سلسلے اندر اور مکہ سے شروع تو ہی اللہ نے ایک مرکز بنایا ہوا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہوئی تھی وَجْعَلْ مِّنَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دیتی ہے ہوں تگان کے دل اندر یہ کچ پیدا کر یہ صحیح ترجمہ ہے وَجْعَلْ اَبْ اِذَا تَمْ <اِلَئِن> کہ جتنے کسی بھی کوئی مسلمان ہو بھی وہ مکہ کی طرف چھکیا چلا آئے. وہ مرکز تھی ساری دنیا کا ہر وقت لوگوں کی آمد و رق جاری رہتی تھی زبان خالف نہیں تھی مختلف زبانوں کے الفاظ مل چکے سن عربی اندر اور یہ سلسلہ ہوں تک جاری ہے بے شمار ایسے الفاظ ملتے ہیں سنن ادر آتے آن ہیں پڑھن ادر آتے آن ہیں لکھن اندر آتے ہیں جڑے اصل عربی نے وہ دوسری زبانوں پر گاجو کرتے ہیں تو انہوں کا یہ نظریہ بھی سی کہ دیہات اندر پرورش ہوگی بچے کی تو زبان خالص ہوگی بدوا کو خالص عربی سیکھے محمد الرسول اللہ, اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچہ مل, مل جانا بچے کی پرورش واسطے انہوں کی دی خدمت ہوں جس ویل آپ کے گھر پہنچ گیا نے دیکھیا پتا اور یہ خبر ملی کہ اے بچہ تیار نہ ہوئی مگر اندر اللہ نے ایک حکمت رکھیم رکھا جیڑا حلیمہ ساتیا کے حصے اندر آنا دیکھ کے سن کے واپس جانیا حضرت حلیمہ سادیا رضی اللہ عنہ سب تو غریب عورت ہے اور وہ او سواری سب تو کمزور ترین سواری ہے وہ مکے اندر پہنچ دیا نا سب تو اخیر تھے باقی عورتیں سارے شہر اندر پھر پھرا کے امیر کرانے کے بچے لے کے چل گئی چلیں گیاں واپس پھر رہ گئے باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ جس ویسے پہنچ گیا نے انہوں نے دسیا گیا کہ ایک بچہ باقی ہے جنوں کوئی نہیں لے کے گئی اور باپ کوئی نہیں وہ یتیم پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی و, امی و امی حضرت حلیمہ فرمان لگی کہ چلو میں ہوں آئی ہوں کہ واپس کی جانا ہے اس بچے میں لے لیا حضرت حلیمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت دھو پلانا قبور کر لیا فیصلہ کر لیا چنانچہ آپ کو لے کے جس ویسے وہ واپس جنیا سواری جیڑی آدھے ہوشکل نل نکے اندر پہنچی سی وہ سواری اینی تیز رفتار ہو گئی کہ حضرت حلیمہ حیران ہو گیا کہ یہ بن کی گیا ہو گی کمزور سواری ایک طاقتور اور مضبوط بن گئی تیز رفتار سواری بن گئی کسی نے کی خبر تھی کہ ساری کائنات کا موتی حلیما گود اندر ہے رضی اللہ عنہ ساری کائنات کا موتی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف اور توسیف کرتے ہوئے بیان کرتے وسن کا لم تارا قطو من کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ افسن کا لم تارا پتو آئی نن آپ زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی بچہ کوئی جوان کوئی انسان کسے بھی اکھ نے دیکھا ہی وہ کلم تالے دن نے ساہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نالو زیادہ حکیم و جمیل اور خوبصورت کسے ماں نے کوئی بچہ جنیا ہی خلکھتا مبر کلے بن کا ان کا کب خلک کما تشاہو آپ ہر قسم دے عیب اور نفس تو اس طرح پاک پیدا کیتے گئے محسوس یہ کا ان کا لکھتا کما اللہ بنا چلا حضرت حلیمہ کی گود اندر یہ موتی سی یہ درے یتیم سیم ہوں ذرا اے بات ذہن اندر رکھنا کہ ساری عورتوں چڈ کے چل جائیں کہ یتیم پیدا ہوا ہے باپ ہی کوئی نہیں اتو ملنا کس قسم کی قسم عالم اندر محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نشو نما شروع, رضاعت شروع حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویل ایک بکری تھی جن کدی دودھ دیتا ہی نہیں دھد بالکل سک چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جان برکت ہو گئی کہ اس بکری کا دھوپ ہوں مکد ہی نہیں جس پہلے رضا مکمل ہوئی واپس لا مکے اندر آپ کی والدہ حضرت حلیمہ نال لے کے آئی ان ہستے تو حفیق انعام ملایا انہیں خدمت کا مواف کا خوشی خوشی واپس چلیں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ حقیقی والدہ یہ رضائی والدہ نے حضرت حلیمہ جنہ نے دھو پلایا آپ کی حقیقی والدہ حضرت آمین انہوں کے والدین مدینہ منورہ دے رہن سن وہ کہن لگی ہوں کہ میں بیٹے نو ذرا ہوں ملا لیا وا اپنے عزیز و نال لے کے مدینا منورا آ گیا چند دن قیام تو بعد واپس نکے کی طرف جا رہی سن اور اس ویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک چھویں سال اندر تھی چھ سال پورے نہیں ہوئے واپس جا رہی ہوں سر پہ مقام ابواہ ایک نام رابغ بھی ہے اج کل ایک چھوٹی جی بندرگاہ ہے سمندر کے کنارے رابغ راب افواہ پرانا نام ہے والدہ جس ویل اپنے اس موتی نور، اپنے اس در یتیم نور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے آ رہی ہیں نے اس مقام پہ پہنچیاں بخار ہویا اور رستے اندر ہی والدہ کا انتقال ہو گیا والد دیکھا ہی نہیں والدہ کا چھ سال بھی عمر پوری نہیں ہوئی تے انتقال واپس مکے پہنچے ایک خادمہ نال تھی وہ نال لے اندا واپس آ گئے نو نکتا لگا عبدل متلب میں کفالت میرے ذمہ میں, میں اس بچے نو اپنے کو اگر لیکن زیادہ دیر دے دیگی نے بھی بپانت کی تھی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر وہ دی کفالت اندر بھی نہ رہ سکے وہ بھی بہت اس تو بعد آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے گھر لے آحمد ال رسول اللہ, اللہ ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھی بعض روایات اندر آدھا ہے کہ ایک لت بھی خراب غریب آدمی ہے ابو طالب لیکن اپنے گھر لے آتا محمد اللہ اللہ ابو طالب نے پرورش کی تھی پالیا اور آپ فرمے نے کہ میرے چچا نے اپنی اولاد نالو زیادہ بہتر طریقے نال میری پرورش کی زیادہ محبت دیتی زیادہ شفقت کی تھی اسے واسطے اس چاچے کا بڑا دکھ سی محمد الرسول اللہ فرما دے رہے چاچے دے کول بیٹھ کے. چاچا بیمار ہے لاچار ہے ان قریب دنیا تو رخصت ہونے والا ہے قریب بیٹھ کے آپ فرما رہے یا لا الہ الا اللہ. چاچا ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. قوم کے بڑے بڑے سردار آ کے بیٹھے ہوئے نے تیمارداری واسطے ابو تالب اس طرح دیکھتا ہے دی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سمجھ جانے کہ اے ان یہاں کو شرما رہا ہے ججک رہا آئے حدیث اندر آدھا ہے کہ آپ نے اپنا کن مبارک چاچے منہ دے بالکل قریب کر کے فرمایا یا اللہ اللہ الا چاچا تو تچی آواز نل نہیں پڑھنا ای پڑھ دے جیڑی میرے کن اندر پہنچ جائے ایک دفعہ دے لا الہ الا اللہ میں قیامت دن ایک گواہ بن کے پیش ہو جاگا اللہ دیکھتے. اللہ میرے سامنے میرے چاچے نے کلو پڑھ لیا مگر ہوا وہ جو اللہ کے علم اندر تھی باوجود ای کوشش دے آخری الفاظ ابو طالب دی زبان طالبان اے نکلے انی علی العار میں نو قوم کی شرم اور آر قبول نہیں میں جہنم کی اب اور نار قبول کرتا بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچے نو قیامت دے دن جہنم دی اب کی صرف جی پہنائی جائے گی کہ او دا دماغ اس طرح ابلے گا اور اس طرح کھولے گا جس طرح اگ پہ رکھی ہوئی کالی اور اُبالے گا باقی جہنمیانو سارا لباس سر تو کے پیراں تک جہنم دی اب کا پہنایا جائے گا مگر میرے چاچے نو صرف جتی پہنائی جائے کہ او وہ اے حال ہوگی بڑا دکھ ہویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات کا کہ چا کلمہ نہ پڑھنے دل اندر یہ تہیا کر لیا کہ ان میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے اور ابو طالب نے واقعی بڑا تعاون کیتا ہے پوری قوم آ گئی کہ ابو طالب اپنے بتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم روک لے ان شروع کر نے باپ دادے دے دین نو دی قبول نہیں کردا پسند نہیں کردا انو روک لے ورنہ دا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا ابو طالب نے پتیجے نو بیٹے نو محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم ابھی و و روحی بلا کے کیا بیٹا سانو کی ضرورت ہے تیخا بخا لوگ لڑائی جھگڑا مل لائیے یہ کہہ رہے نے تیکھ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اپنی مرضی کر رہا مجھے کملی اوڑنے والے ہوں لےٹن کا بیٹھ کا وقت گزر گیا ہے کم اٹھو کھڑے ہو جاؤ عذاب اللہ, اللہ میں اپنی مرضی کرنے ہوں چند رکھ دے میں بھی باس نہیں آگا اپنے اس مشن کو کیونکہ مینو تو میرے اللہ نے حکم دتا ہے ایک کم کرتا. مصمم اور مضبوط پختہ ارادہ دیکھ کے بیٹے دا پتیجے دا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے کہہ دیتا جاؤ مکے دی جس گلی اور جس بازار اندر تیرا دل کردہ جا کے اپنے رب لیے تبلیغ کر اور پیغام پہنچا جیڑا تیری طرف انگلی کرے گا میں وہ بازو کٹ لیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ابو طالب نے بڑا ساتھ دیتا محمد الرسول اللہ, اللہ وآلہ وآلہ. آپ نے پوت ہو جان تو میںخش لیکن اللہ دے قانون بڑے اٹل پرانی مجید اندر یہ اعلان فرما دیا سن لاہے تخیل تاج دال سن لاہے تخیل اللہ کا قانون بدلتا نہیں او دے قانون اٹل ہیں چھوٹے بڑے پیغمبر امتی ہر ایک واسطے وہ قانون آپ نے جس لئے دل اندر امریا فرما لیا کہ میں چاچے کی بخش واسطے دعا کرا اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا حبیب محمد صلی والی اجازت نہیں دسے ایماندار اپنے بندے نو اجازت نہیں دا کس بات کی کہ مشرقا واسطے میرے کو بخش کی دعا بھی کری قربا او مشرق نہ نے کن قریبی کیوں نہ ہوں میں اجازت نہیں دینا کہ مشرق مر جائے سرک سے میرے کو بخش کی دعا بھی نہ کیتی جائے وہ کیونکہ میں اعلان کر دیتا ہوا ہے بَلَّ یہ اعلان قرآن اندر موجود شرک سکتے مر گیا جدی موت مشرق ہون کی حالت اندر آ گئی میں آف نہیں جی کرنا کچھ سزا دے کے کر جنو بغیر سزا دے معاف کر گا شرک میں نہ میرے نبی نو اجازت ہے صلی اللہ وسلم سورج توارواں پارہ نہ کسی ایماندار میرے بندے اجازت ہے کہ وہ مشرق واسطے میرے کو بخش دی تک وہ مشرق کریبی کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کفالت ابو طالب نے کی تھی حتی کہ آب دی عمر مبارک پنجی سال دی, جس ورے ہوئی مکہ مکرمہ دی ایک امیر خاتون رضی اللہ آپ حسن اخلاق تو آپ دی دیانت داری تو آپ امانت داری تو این متاثر ہوئی کہ اس بیوہ خاتون نے جن مکے کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر لوگ نکاح دا اور شادی دا پیغام بھیج چکے سن اور وہ ٹھکرا دیتے انہیں سارے پیغام انہیں از خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی دا پیغام بھیج دادی کی دا پیشکش کر دی اور او ساری ماں حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ملیا پنچوں کہ چاچا نے اپنے کار رکھیا ہوا ہے اس سے نہیں پرورش کی وہ کفالت کر رہے ہے آپ نے ابو طالب کو کہ چاچا یہ پیغام مینو آیا ہے اگر تھی اجازت دو پسند کرو تو میں آن شادی کی حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا نال شادی کرنے آپ نے تجارت دے پیش پیشے بدرجہ عتم اپنایا اور ساری دنیا واسطے ایک تاجر دی حیثیت اندر اپنا مقام منوایا ایک امین تاجر دی حیثیت یہ سلسلہ چل رہا حد آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی 15 سال ہو گئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہانال حضور دی شادی اللہ تعالی نے اولاد دیتی بچیاں دتیاں بیٹیاں عطا کی دیتی بیٹے دتے لیکن اللہ دے علم اندر ایسا ہی تھی کہ بیٹیاں زندہ رہی جوان جبان بیٹے بچپن اندر ہی پوت ہو جائیں بڑے بڑے سبق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی ایک, ایک لمحے اندر. اگر آپ مختار خلاف کچھ کر سکتے ہوں بیٹے بچپن اندر بہت ہون دیں دی آپ شیر خارگی دی حالت اندر بیٹے فوت ہوں رہے اگر آپ موت روک سکتے ہوں تے اپنے بیٹیا کی موت نہ روک روکتے محمد الرسول اللہ سانا دین دسیا جا رہا ہے اور کہڑا اسلام سمجھایا جا رہا ہے کیا اے اس قسم دے قصے کہانیاں سارے کن تک نہیں پہنچتے ابھی نہیں سن دے کہ حضرت شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے پاس ایک بڑھی مائی روندی روی رو پوچھے اما کی گل ہے کہیں لگی میرے پاس اسلا فوت کر گیا اور روح لے گیا کٹ انہوں نے کہا اچھا اس طرح اسے نظر کی اسرائیل رستے چار چپٹا مار کے روحان دی تھیلی کھولی وہ نہ صرف اس مائی دے پتر دی روح بلکہ اور بھی ہوئی روح کھو اور واپس کر دیتی لے جاؤ یہ کیڑا دین ہے اور کیڑا اسلام ہے یہ بزرگاں بزرگی بیان کرنے اللہ اپنے افعال اندر وحدہو لا شریک ہے کسی کو پوچھتا ہے نہ کسے کسی محتاج ہے ضرورت نہیں دے او دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا وہ جو چاہتا ہے آپ ہی کرتا ہے فعال لما یورید. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن اندر ہی شیر خار کی تھی عمر اندر ہی بہت ہو رہے ہے اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم جڑا ساری دوسری ایک ماں دے بطن تو پیدا ہویا حضرت ماریا کبتی رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن تو اللہ نے ولاگت کیتی اس بیٹے نوں اس طرح اپنے ہاتھ اندر اٹھایا ہوا ہے محمد رسول اللہ کروں پیغام آیا کہ بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے آپ گئے دیکھا بیٹے نوں اپنے بازو اندر اٹھایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی حالت اندر لخت جگر کی روح پرواز کر گئی حضرت ابراہیم وفاق پا گئے کے کہ بیٹے نو دیکھ کے فرما دیں یا ابراہیم انا کل محسون اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی دا صدمہ تے بہت بڑا ہے غم تو شدید ہے لا لما لاج رو لیکن, ما ربنا لیکن زبان کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جہاں جی سے اللہ ناراض ہو جائے اصل یہ بیٹا جتے تو تلا گیا ہے اصے بھی اتے ہی پہنچنے والے ت ذرا اگے چلا گیا اسی اپنی اپنی باری نل تیرے پچھے پیچھے آ بیٹے نے مخاطم کر کے کیا تے پھر اپنے رب دی طرف مخاطب ہو کے فرما دینے مَا ماں اللہ اس سارا تیریاں امانتہ نے تدوں تک چاہ اپنی امانت سڈے کو رکھیں جدو چاہ اپنی امانت واپس لے لویں سانو کی اعتراض ہو سکتا چالیس سال عمر ہو گئی محمد ال رسول اللہ ساڈی ماں حضرت خدی جت رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہوں چلے گئے اور کئی کئی دن کا راشن لے کے کھان پین دا سامان لے کے اور کھان پین دا سامان کی ہوں کدی ستو ہور چیز ایسی مل گئی تھی وہ لے لی كئی كئی دن دا پین دا سامان لے کے تے مکہ دے کول ایک غار سی غار اس پہاڑ اور او اس غار دی خوش قسمتی دیکھ آپ اوتھی تشریف لے جاتے کائنات دے بارے گور و فکر اندر مصروف رہتے سوچتے رہندے دن ہے چلا جانا ہے رات آدی ہے گزر جاتی ہے سورج چڑھتا ہے غروب ہو ہے سوچ رہے ہیں اتنے بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ شریف نظر آن آنی بلندی سے ہے پار کہ اتنے بیٹھے ہوئے آسان ہیں آسانی بیت اللہ شریف نظر یہ سلسلہ جاری تھی کہ ایک دن اللہ تعالی نے اپنی رحمت کاملہ کاملا حضرت جبریل علیہ السلام نو اور اپنی اصلی شکل دکھا دینے اللہ آپ نبی اس شکل کین کردے ہو فرما دے کہ میں اسے اس سوچ و بےچار اور غور و فکر اندر مصروف تھا کہ مینو ایک ایسی شکل نظر آئی محسوس یہ ہوتا ہے دیکھ کے اس عجیب و غریب شکل سورت نو گھبرا گئے پریشان ہو گئے گارے ہیرا اٹھے اور تیز تیز چلنا شروع کر د حتہ کہ اس سے پریشانی بھی عالم اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دگمگا گئے اور آپ گر گئے حضرت جبریل علیہ السلام اگے بڑھ کے آپ کو نو نوٹا دے پیشانی مبارک کو پسینہ صاف کر دے اور سامنے کھڑے ہو کے پڑو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ پڑھو آپ فرما مہان دیکارے ان میں سے پڑھیا ہو ہوا نہیں میں کی پڑھا حضرت جبریل اپنے انہیں اندر جہاں ایک مشرق اور ایک مغرب تک پہنچا ہو ہوا سر بازو اندر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے لگا کے ذرا درخت پٹتے اور پھر آپ آزاد کر کے دوبارہ کیا ایک راہ جواب یہ آیا ماں کہ میں پڑھیا ہوا نہیں میں کی پڑھا دوسری دفعہ پھر پھڑ کے سینے نہ لگایا یہ سارا کچھ اللہ کی طرف حکم ملے ہوا جبریر جی کی مجال کہ اپنے آپ کچھ کر سکے اس السلام جس ویسے دوسری دفعہ بھی یہ جواب ملیا پھر پکڑ کے سینے نہ لگایا اور تیسری دفعہ پھر کیا ایک راہ نے رب پہ کلر پڑو اپنے رب کا نام لے کے جن نے یہ ساری کائنات بنائی سورہ علق سورا آلپ دن امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نو یاد کرائیں آپ کو لو سنیا جس ویل اذبر ہو گئی یاد ہو گئی جبریل غائب ہو گئے علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشانی دے عالم اندر پسینے شرابو گھر پہنچتے ہیں آ گیا ہی حضرت خدی جت القبر مائی صاحبہ دیکھ رہی نے عجیب کیفیت ہے کچھ گھبرائے ہوئے پریشان حال نہیں آپ لیٹ گئے تھوڑی دیر گزر گئی تے مائی صاحبہ پوچھتی نے خیریت سے ہے اچھ کی گل ہے اگے تے تسی واپس تشریف لیا سوچو بےچار تو بعد غور و فکر تو بعد اللہ کے ذکر ادکار تے. تے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا جس ویل سارا واقعہ سنایا کہ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہیں فرما رہی ہیں تی فکر نہ کرو کسی قسم دا غم اپنے دل کو نہ لگاؤ بےواہرتان کے کام کرتے جے تو یتیم تے شفقت کے دے ہاتھ جے جی تے غریباں مدد کرتے جے جنکی کا سارے ہی کر رہے سن محمد ہو اللہ. اللہ کامدرد اور خیر خا دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تایا نہیں کرے گا اللہ تے یارو مددگار نہیں چڈے گی فکر نہ کر تسلی دے رہی ہیں اور پھر کیا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورکا بن نوفل وہ سابقہ کتاباں جہیا انجیل زبور دی تعلیم بڑی اچھی طرح ہے انہوں دے باہر اندر وہ خوب جانتا ہے چلو میں ذرا تھانوں کو لے چلنی ہوں یہ گل کرنی شاید وہ کوئی مسئلہ حل کر کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننال لے کے ورقہ بن نوفل کے گھر ضعیف العمر ہے اکی بھی درست نہیں نظر بھی ٹھیک نہیں کمزور اور نحیف و نیار ایک بزرگ ہے ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انمان لگی ہیں کہ ذرا اے اپنے بتیجے کو سنو نہیں کہ آج کوئی عجیب ہی واقعہ بیان کر دیں برقا بن نوفل کہن لگا بیٹا کی گل ہے میم ذرا دس کی ہوا نبی کریم صلی سب شکل آئی ہے اور میں نو پھر کیا, پھر کیا؟, پھر کیا؟, پھر کیا؟ کلات مینو پڑھائے اور سکھائے نے او شکل غائب ہو گئی میری نظراں یہ سارا کچھ سن کے نے رونا دیتا یا یا میری جوانی گزر گئی میرے جسم دی طاقت ختم ہو گئی کاش کے میں طاقتور ہوں کاش کے میں ادو تک زندہ رہ سکتا کبوں تک جی خبر دس رہی ہے ورکا بین ناول انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کر کدوں تک زندہ رہ سکتا اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ تاری قوم مکے چوں کٹ دے گی میں ادو تک زندہ رہ سک او پہلی پریشانی تو ساری بھول گئی تو جس ویسے اے سنیا نا کہ اے قوم مکے چوں کٹ دے گی میں پچایا آواہ ہوں مفرے جی آ میمو ایٹ کٹ بن نوفل کہن لگا یہ جڑا پیغام تلیا جڑا ناموس اور تو گواہ ہے انبیاء نے علیہ السلام آ کے جس ویل اپنی امت اور اپنی قوما نو اللہ دا پیغام پہنچایا تو دا سبق سکھان دی کوشش کی تھی کہ اگو جواب اے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہونی اور پریشانی لگ گئی کہ مینو مکے چو کٹ دیا جائے گا میں کسے دا کی کمایا کسی کا کی نقصان یہ پیشین گوئی سب کا حالات اور صاحب کا کتابیں روشنی اندر بن نوکر کا دے. چنانچہ حضور کار تشریف لئے آئے کچھ عرصہ پیغام دوبارہ نہیں آیا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف دوبارہ ایسا کوئی پیغام لے کے نہیں آئے بعض روایات اندر یہ ڈھائی سال کا عرصہ ہے جن کو وہی تھی کیا جا کہ وہی رک گئی یہ پیغام ملیا ہے اکرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم جو اس تو بعد سال تک کوئی سلسلہ دوبارہ جاری نہیں ہوئی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی جس پہلے دوبارہ ویدہ سلسلہ شروع ہوا یا ایوہ المدسر اے چادر اوڑنے والے اے کملی پوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو میرا اذاب لوگ دسو نا نا کہ جی نہ منیا نہ پیغام کہ اپنے رب کی کے سامنے بیان فرماؤ یہ حکم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا پیغام دین واسطے مکے والے کو بلا سفا پہاڑی تے بلایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ ہے میری قوم میں تو بڑا اہم پیغام دینا جس ویلے لوگ جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے سب تو پہلے اپنی شخصیت سامنے پیش ہے فرمایا لبست میں <سلام> اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ تو اندر پہلے گزار چکا اور ایک لمبا حصہ کہنے لگے بالکل ٹھیک پوچھیا کی گواہی کی لئی فرمایا الوجت مونی پوری زندگی میں تو اندر بسر کیتی ہے بول دے لوں آجے یا میں سچ بولتا رہا ہوں. پوری قوم سارے لوگ بیت آواز اے گواہی دے رہے نے ماں با کا اللہ یا محمد صلاح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصا پوری زندگی اج تو پہلے تاریخ زبان چکی جھوٹ نہیں سنی ایک بھی کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب تصا ہمیشہ سچ بول دے رہے بولتے رہا سد ہمیشہ سچ بولیا تھی فرمایا پھر اج اگر میں تین گل دسا تو وہ بھی سچی من لو گے کہن لگے جس آدمی دی زندگی سارے سامنے ہے جن نے اج تک کوئی جھوٹ نہیں بولیا کہ اسی ایک کس اس طرح تو رکھنے ہیں کہ ہوں وہ جھوٹ بولے گا تو جو کرنے اسی منن لی تیار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں اتنی مزید فرمایا کہ تھی ای سفا تے بیٹھے ہوئے ہو سفا پہاڑی تے تڑھ کے بیٹھے ہوئے ہو اس ویسے پہاڑی خاصی لمبی چوڑی سی ہوں سے وہ کٹ کٹ کے تھوڑا جا نمونہ باقی ہے باقی ساری کوئی بیت اللہ شریف دے سہن اندر شامل ہو گئی کوئی باہر چلی گئی کوئی ادھر کوئی ادھر تسی پہاڑی تے بیٹھے ہوئے ہو اگر میں تو اے تما کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر تھپیا ہوا ہے اور وہ او اس انتظار اندر ہے کہ جدہ موقع ملے وہ تے حملہ کر دے گا تو تسی اے گل بھی من لو گے کہیں لگے اگر تہ دیں تو اسی اے گل بھی منگا ہوں اندازہ کر لو کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر کی تصور ہے اے تو بعد آپ نے فرمایا اچھا تسی من لو گے لگے بالکل من لوا گے فرمایا اترو کلا پھر جی گل میں تو اے بیت اللہ جی اندر سو سٹھ اپنے ہاتھ بنا وڈیاں نے رکھے ہوئے نے اے سارے مل کے بھی نہ تو اڑا کچھ سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں یہاں چڈ دیو آو میرے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ بس جناب یہ گل سنن کی دی دیر سی ہر طرف یہی آواز اون لگ پی کزب تا یا محمد کزب تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تک تھوٹ نہیں سی بولیا لیکن اج بہت بڑا جھوٹ بولیا ہی کہ اے سارے بھی کچھ نہیں کر سکتے اِسی تو ایک, ایک نوجنے اور وہ او مراد منگنے تے لینے ہاں آنے سارے ہی کچھ نہیں کرتا مجمع جو ایک آواز آنگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ابو بکر صدیق دی حاضرین سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے مگر ابو بکر کہہ رہے سچ بول رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بعد آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا پرچار شروع کیا کہ اللہ نے میں تو مینوڈے طرف نبی بنا کے بھیجیا ہے رسول بنا کے بھیجیا ہے تھوڑی رحبری رہ اور رہنمائی واسطے میں میرے اللہ نے پیغام دے کے بھیجیا ہے دشمنی اندر اضافہ ہوں چلا گیا آپ رسول منن تو انکار کر دیتا کہ اے کس طرح ہو سکتا ہے جڑا بچہ یتیم پیدا ہوا باپ نے دیکھا نہیں یہ باپ نے نہیں دیکھا ماں چھ سال دی عمر پوری نہیں ہوئی تھی اس ویسے فوت ہو گئی کدی کو گوز اندر دیکھ لو یہ کہ میں رسول ہاں میں نبی ہاں خدا نے فرمان ہے اللہ ہو آئی سو یا کہ اے اللہ نوب نو پتا ہے رسول کنو بنا نبی کنو بنا مخالفت شروع ہو گئی انکار کر د مختلف سوچ کے انداز ہیں کوئی تے اے کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے یہ رسول کس طرح بن سکتا ہے اے دے تے رشتے دار اے دی بیوی اے دے بچے اے دے سارے رشتے ناتے وچ سڈے جمع وچ پلیا یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا کوئی کہہ رہا ہے یہ تے روٹی کھانا ہے بازار اندر چلتا پھرتا نظر آتا ہے یہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے سارا کچھ قرآن موجود ہے جس لے آ کے ایلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہاں سب تو پہلے انکار ہی اس بات کو کیتا گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے خدا کسے بشر نو رسول بنا دے بندہ رسول بن کے آ جائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ تو روٹی ہے پانی ہے گلیاں بازار چلتا پھر نظر آد رسول کس طرح ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا محمد کوئی غم نہ کرنا فکر نہ کرنا اگر یہ تقسیب کر رہے نے چوٹ لا رہے ہیں وڈے بھی اسی طرح ہی کرتے رہے سا جب کوئی رسول اور نبی آیا یہ وڈیاں نے بھی اسی طرح وہ بڑیاں دلیلیں لے کے آئے موج لے کے آئے بیئن سبوت انہوں نے سامنے لے کے آئے لیکن انہوں نے وڈیا نے اسی طرح ہی انکار غم نہ کر فکر نہ کرے. انکار ہو رہا ہے تاجب اور حیرانگی کا اظہار کیتا جا رہا ہے تو کچھ کہن لگے یار جے کسی نے نبی بننا ہی رسول بننا ہی تھی تو پھر اس سے یتیم نہیں بننا نو زب اللہ ہے رتکو چوکری ہے اور وڈرا بننا چاہیے سر نبی یہ تاریخ بڑی پرانی چل رہی ہے کہ نبی کسی وے آدمی کسی امیر آدمی بننا چاہیے اب بھی یہ دین ہے نا کہ کی اسمبلی چیز امیر آدمی کسی وڈے آدمی کو پہنچنا چاہیے گریب آدمی نے جا کے اتنے کی نبی نئی من رہے کہ نبی کسی وڈے آدمی بننا بلکہ دو نام پیش کر دیتے اللہ, اللہ، نبی بن واسطے دو نام پیش کر دیتے اللہ دا قرآن شاہد اور گواہ لگے جی کسی نے مکے چو بننا ہوتا نبی اتنے ابو جان موجود سے ایڈا سردار وہ نبی بندا تی جے ای ساڑے تائب ایک شہر ہے او نبی محمد کس طرح نبی بن گیا جس ویل یہ بات انہوں نے کی نا کہ او نبی بنتا یا اور نبی بنتا تو میرے رب دی غیرت جوش اندر آ گئی ایسا تھپڑ مارے گیا انہوں نے ایسا تمانچا رسید کیتا کہ اگر اندر مردی مر کی فرمایا یہ بڑے بے شرم اور بے حیا نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جہی لوگ دین جن مرضی ہے اے میری خاص رحمت ہے میں اپنی رحمت جنو چاہنا دینا جہی تانا کرم کرنا یہاں شرم ہونی چاہیے نہسم نہ بئی نہ روٹی دیتی ہوئی دیکھی کھانے پانی سڈا دیتا ہوا پیندے نے نگبتا یہ تقسیم کر دیا اللہ جی میں روٹی نہ داں تو پکے مر جا زمین نو حکم دے دیا کہ پانی تھلے ہی لے جا و ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن يعطيكم بما امعيد میں زمین نے حکم دے دیا کہ پانی تھلے ہی لے جا اے 360 جڑے نے بیت اللہ اندر سجا کے رکھے ہوئے ہیں اے اتسارے اور بھی اکٹھے کر لیو سارے مل کے بھی ایک قطرہ پانی دا کتے نہیں لیا سکتے پانی میرا ਦਿੱتا ہوا پئی روٹی میری دیتی ہوئی کھا تے نبوتہ اے تقسیم کرن بڑے ہی بے غیرت اور بے شرم تو نتیجہ کی نکلیا اللہ اپنے افعال اندر بھی وحدہ لاشری کے وہ جو چاند سو کر ہے اور جو کرنا چاہ کر کے دکھا دے اللہ اپنی ذات اندر وقت لا شریک ہے اللہ اپنی صفات اندر سفاط لا شریک ہے اللہ اپنے افعال اندر وقت لا شریک ہے اللہ سانو اپنی اسی توحید تے زندہ رکھی اسی توحید سے ساری موت آوے قیامت آم دن جب اسی تیری بارگاہ حاضر ہوئیے کہ اسی تیرے موحد بندیاں مل کے حاضر ہوئیے واہ آخر ادا واہ نہ انیل الحمد